مجھ دبادی آسی پیش ہے اب رار ہے مجھ دبادی آتی ہے ابرار ہے ابرار ہے ٹہنی بجوری مجرموں ٹہنی بجوری مجرموں سات خدا, خدا غفار ہے تہنی بجری مجرموں ساتے خدا غفار غفار سرکار, سرکار ہے بارہ کلار یہی سرکار ہے جن کو سو, سو آس ماتھ لا کے دلات بھر جی جن کو سو دلات جل چل بھر دیے سدپا انہات کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے نیے مجرموں مو خدا پوتا گود <تصفيق> سے دور کا تر ہو پیارے دور کا تڑکا ہو پیارے غور کی شب رے ہیں تیرے د من پہ ہر راس کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی من ہر کی پڑتی ہے نظر پڑ ہے نظر ایک جانے بے خطا پر ایک جانے بے خرطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطا پر دو جہاں تو تمہاری دب گیا اب تو مولا اب تو مولا اب تو مولا اب تو مولا, اب تو مولا, اب تو مولا, اب تو مولا بے طرح سر پر گونا کا بار ہے اب تو گ ہے اب تو مولا بے طرح اب تو بولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے اب تو بولا بے طرح سر پر گناہ کا بار ہے اور گونج گونج گج گجو ہے ہیں نات سے پوستا کیوں نہ ہو کس کیوں نہ ہو کس پھول کے بد حسلے میں آ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا موضوع ہے اللہ والوں کی باتیں سلسلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ و کی مبارک سیرت پاک جو کہ بہت ہی مختصر طور پر یہاں پر بیان ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی سیرت پاک بہت وسیع اور بہت زیادہ جامع ہے آپ رضی اللہ عنہ کی حکومت پر بات کریں آپ کی مرتبے پر بات کریں آپ کے احادیث میں موجود فضائل پر بات کریں آپ کے اسلام لانے پر بات کریں آپ کی جان ساری پر بات کریں آپ کی اہل بیت سے محبت پر بات کریں ایک طویل موضوع ہے جو کہ سارے موضوع ہیں اور اس پر کلام مجھ جیسا نالائق انسان تو یقیناً نہیں کر سکتا بڑے بڑے علماء اکرام بڑے بڑے فقہ اکرام بڑے بڑے محدثین کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واقعی اسلام کی بہت بڑی اور بہت ہی بزرگ ہستی گزری ہیں اور یقیناً یہ صحابی ہیں ہی اتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ کوئی مسلمان کتنی ہی عبادت و ریاضت کر کے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا آپ صحابی رسول ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں کیا بات ہے آپ کی سلسلے میں انشاءاللہ اللہ مختصر ان کی سیرت پاک پر گفتگو رہے گی چونکہ پچھلے چند دن چند دنوں پہلے بائیس رجب المرجب کو حضرت سعید العمیر معاویہ رضی اللہ کا دن بھی گزرا آپ کا عرص بھی ہوا تو اس حوالے سے خصوصی طور پر اس سلسلے کو آج ہم نے سجانے کی کوشش کی ہے آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نمبر ہے 02134942522 اپنے کال کر کے فرمائش وغیرہ کوئی بات ہو کوئی تاثرات ہوں کوئی دیگر معاملہ ہو آپ کے ہو کوئی نالج ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے آپ ہم تک پہنچائیے انشاءاللہ آپ کی ریکارڈیڈ کال کو ہم چلانے کی کوشش کریں گے جب بھی کال کریں تو اچھی نیت ہونی چاہیے کال نہ بھی چلے تو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا اگر نیت اچھی کی ہوگی تو اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں جو میرے پاس ڈیوائس ہے اس تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنا ایس ایم ایس تو نمبر ڈائل کیجئے 03012612176 آپ کی نعت کی فرمائش اور دیگر میسجز کو انشاءاللہ تعالی ہم شامل کریں گے سوال بھی ایک چھوڑ ہوں دیکھیں کون جواب دیتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ربی اللہ تعالیٰ انہو آپ ربی اللہ تعالی انہو کی کنیت ہے آپ کی کنیت کون بتائے گا یہ دیکھتے ہیں مدری چینل کے ناظرین کو ورنہ آخر میں ہم خود بتائیں گے یہ کنیت کیا ہوتی ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کنیت وہ جو کسی کے نام کے ساتھ ہو اور ابو یا ابن کے ساتھ وہ نام ہو اس کا اسے نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں ابو قاسم ابو القاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ہمارے آقا شیخ طریقہ امیر اہل سنت رحمت برکات ملالیہ کی کنیت ابوال بلال ابو بلال جیسے ہم سنتے ہیں اسی طرح کوئی بھی شخص اپنی بھی کنیت رکھ سکتا ہے مرد ہو یا عورت عورتیں اپنی کنیت عموماً یا بنت سے رکھتی ہیں بال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے گا یہ آج کا سوال ہے اور نمبر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں کئی میسجز مجھے آ چکے ہیں لیکن اس حوالے سے کوئی جواب ابھی ظاہر ہے کہ نہیں آئے گا ابھی سوال دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہنو یہ ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ آپ کا نہ صرف صحابیت کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے بلکہ نصب کا بھی رشتہ ہے سسرالی رشتہ بھی ہے اس حوالے سے بھی آپ بڑے یو سمجھے کہ اہمیت کے حامل ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہترنو کی کیا شان ہے کیا بات ہے الحمد ہمارے ساتھ سلسلے میں آج دو دو مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ان سے بھی اس حوالے سے مدنی پھول لیں گے میں چاہوں گا کہ ابتدا میں کچھ کالز ہیں وہ لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم سے ہمارے ناظر کیا کہہ رہے ہیں حبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد وسیم احمد تاریخ میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میری نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے والا کلام سنا دیں بہار جان فضا ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جوی کشتی فیصلہ باد سردار آباد میری یہ نعت ہے آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالا ہے نام محمد یہ سنا دیں انشاءاللہ ضرور سنائیں گے اگلی کال عبدالرسل قصور سے بات کر رہا ہوں سر اسلامی بھائی مجھے یہ نا سناتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکتے چمک آنے والے ماشاءاللہ اللہ ہمارے ناظرین نعتوں کی فرمائش کر رہے ہیں انشاءاللہ حضور اسے نوٹ رکھیے گا ان کلاموں کو انشاءاللہ مختصرا سنائیں گے مجھے میسجز بھی آ رہے ہیں وہ بھی کچھ دیر بعد پڑھتا ہوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اتران. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام ہند بنتے وطبا ہے اچھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کی طرف سے بھی پانچویں می پشت میں اور والدہ کی طرف سے بھی پانچویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں اچھا, اس طرح رضی اللہ تعالیٰ سکارت عالم علیہ کے نسبی اعتبار سے بھی قرابت رکھتے ہیں اللہ, بالکل اس کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن جو کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ سکارت عالم علیہ صلاح کی مت... متحرہ بھی تھی اس اعتبار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سکا عرصات کے سالے بھی ہوئے سالی بھی ہوئے یعنی آپ بچوں کے ماموں کے لئے اچھا نام تو یعنی آپ وہ لفظ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا بچوں کے ماموں بھی آپ تھے یعنی قریبی رشتہ تھا یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ سکارت عالم علیہ صاحت وسلام کے نسب کے اعتبار سے بھی اور سسرال کے اعتبار سے بھی دونے تبار سے آپ جو وہ قربت رکھتے تھے اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تمام ممنین کا مامو بھی کہا جاتا ہے اچھا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن مبارکہ جو ہے وہ سکایا و سلام کی زوجیت میں تھی اچھا اس حوالے سے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تمام ممنین کا مامو بھی کہا جاتا ہے اب آپ رضی اللہ تعالیٰ صلح ہدیب کے دن ساتھ ہجری میں اسلام لائے مگر مکے والوں کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپاتے رہے جب فتح مکہ ہوا اس دن آپ رضی اللہ تعالی نے اپنا اسلام ظاہر فرمایا یعنی آپ جو ہے وہ اسلام پہلے لا چکے تھے لیکن فتح مکہ کے دن آپ رضی اللہ تعالی نے جو ہے وہ اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا اس کے علاوہ آپ ردی اللہ تعالی جو ہے وہ امیر ممنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور میں شام کے گورنر مقرر ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو عمر ردی اللہ تعالیٰ نے شام کا گورنر مقرر فرمایا اور امل المؤمنین عثمان غنی ردی اللہ تعالیٰ کا دوری خلافت ختم ہونے تک آپ شام کے گورنر پر قائم رہے آپ گورنر کا جو ہے وہ آپ کو رتبہ آپ کا مرتبہ اس مرتبہ قائم رہے یہ ایک بہت بڑا لمبا پیریڈ ہوا تقریباً بیس سال 20 سال یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ اترن ہو کی دس سال اور حضرت عثمان غنی ردی اللہ عنہ کے تقریباً تقریباً دس اور دس بیس سال بیس سال تک شام کے گورنر حالانکہ یوں دیکھا جائے تو امیر المومنین سیدہ عمر ردی اللہ اترن ہو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنروں اور دیگر حکام کے حوالے سے بہت سخت گیر تھے اور ناظرین کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ امیر المومنین اتنے زبردست عادل تھے کہ آپ کے عادل کی مثالیں دی جاتی ہیں اور آپ رضی اللہ عطرنو کی شان یہ تھی کہ کسی کے کام میں بھی ذرا کوتا دیکھتے تھے تو اسے فوراً معذول کر دیتے تھے دو اسے دو اپنے کام سے خارج کر دیتے فارغ کر دیتے کہ اب آپ یہ کام نہیں کریں گے آپ کی گورنر ہی نہیں رہی آپ معذول ہو گئے لیکن آپ نے دس سال اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دس سال گورنر رکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہترین حاکم تھے آپ اور بہترین کام آپ سے ہوتے تھے تبھی انہوں نے رکھا تھا نہ امیر المومنین جیسا شخص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسا شخص سخت گیری اور اس قسم کے معاملے میں تو بہت سمجھے عادل تھے اور لوگوں میں مشہور تھے بلکل. آپ نے جس شخص کو پاس کر دیا ہو وہ تو واقعی بہترین حاکم ہوگا بالکل ماشاء اللہ بیس سال تو یہ گورنر ہی شام کی دی. اس کے علاوہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی نے خلافت ان کے سپرد فرمائی تو پھر یہ پورے عالم اسلام کے بادشاہ ہو گئے یعنی اس طرح بیس برس تک راشدہ کے اندر آپ گورنر رہے اور بیس برس تک خود مختار بادشاہ رہے اس طرح آپ نے چالیس برس تک شام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کی اور خشکی اور سمندر میں جہادوں کا انتظام فرماتے رہے اچھا اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کام ایجاد کیے جو آپ ردی اللہ تعالیٰ سے پہلے اچھا نہیں, نہیں تھے مثال کے طور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں بحری لڑائیوں کو ایجاد فرمایا اور جنگی بیڑوں کی تعمیر کا کارخانہ بھی آپ نے بنوایا خشکی اور سمندری فوجوں کی بہترین تنظیم فرمائی جہادوں کی بدولت اسلامی حدود اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع سے وسیع تر کرتے رہے اور اسلام کا اشاعت کا دائرہ جو ہے وہ آپ کی حدور حکومت میں بڑھتا رہا جہاں بجا آپ نے مساجد کی تعمیر فرمائی اور دینی کا بھی آپ جو ہے وہ تعمیر فرماتے رہے تو اس طرح اسے بہت سے اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے کسی اور نے نہیں ایجاد کیے تھے اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل بھی ہیں ایک تو ہیں ایک عمومی فضائل کہ بھائی جس طرح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں تو صحابی ہونے کے اطباب سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ فضیلت حاصل تھی جیسے کہ عجیب پاک میں ہے ساری فضیلت جو صحابیوں کی فضیلتیں وہ ساری میرے خیال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ تو نہیں کہیں کہ کچھ فضائل اس حوالے میں آپ کو عجیب پاک کے حوالے سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سکارت والام نے اشادہ فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو تمہارا پہاڑ بھر سونا خیر کرنا ان کے سوا سیر جو کے صدقے کے برابر نہیں ہو سکتا نہ اس کے آدھے کے اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار دوارا میرے علیہ السلام نے فرمایا کہ تارے آسمان کے لیے امن ہیں اور میں صحابہ کے لیے امن ہوں اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے یعنی اس اعتبار سے آپ ردی اللہ تعالیٰ کی عمومی فضیرت یہ ہوئی کہ جس طرح تمام صحابی صحابہ کو جو فضیلت حاصل تھی وہ آپ ردی اللہ کو بھی حاصل تھی اس کے علاوہ کچھ فضائل آپ کے ایسے بھی ہیں کہ حجیث پاک میں سکارت والا علی سلاسلام نے آپ کو جو ہے وہ نام لے کر آپ کے جو دعا فرمائی مثال کے طور پر ایک حجیظ پاک میں سکارت و مریصلا نے اشاد فرمایا خدایا معاویہ کو کتاب اور حساب کا علی متا فرما اور انہیں عذاب سے بچا سبحان اسی مل طرح مل ایک اور حدیث پاک میں سکارت عموم علی صلاح وہ سلام نے شادی فرمایا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا اور معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے سبحان اسی طرح ایک اور حدیث سے حدیث پاک مل ہے اس کے آخر میں یہ کہ معاویہ میری امت کے بڑے حلم اور ثقافت والے ہیں سبحان اسی طرح ایک اور حدیث پارک میں جس میں خلفائے راشدین اور عشرہ و بشرہ کے فلائل مروی ہیں اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ میرے صاحب اثرار میں سے معاویہ ابن ابی سفیان ہے جس نے ان تمام سے محبت کی مناجات پا گیا اور, جن سے اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا, گیا کیا کسوٹی ہے اسی طرح کی محبت جنت میں, لے میں اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک بار جبل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مترما اُمے حبیبہ رضی اللہ عنہ ہاں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کا سر یعنی اللہ ہاں کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو بار بار بار بار چوم رہی ہیں سر کو بار بار چوم رہی ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو انہوں نے عرض کی کیوں نہ محبت کروں کی میرا بھائی ہے حضور نے فرمایا اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت اللہ پر سبھحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مومن کے لیے تو یہاں پر ایک ایسا خوشی کا علم ہے کہ وہ بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں یہ حدیث پاک ہم نے سنی سبحان اللہ مدری چرل کے ناظرین یہ کچھ ایسے فضائل تھے کہ جو ایک تو صحابیت کے فضائل انہیں حاصل پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص ان کے فضائل بیان فرما رہے ہیں اور یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو ان سب سے محبت کرے اشرہ مبشرہ دیگر خلفہ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہترنوں کا بھی نام لیا اور فرمایا کہ جو ان سب سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائیں ایسی کسوٹی ہے کہ مطلب ایک معیار بن گیا کہ بھائی محبت میں عقیدت میں یہ بھی شامل ہیں اور جس کے دل میں ان سے عقیدت محبت نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ وہ لاکھ دوسروں کے نام لے لیکن اس کا ایمان کامل نہیں ہے وہ ابھی پورا گویا مسلمان نہیں ہوا ہے کہ اس کے دل میں کسی صحابی سے معذلہ کوئی بیر کوئی بغض والا معاملہ ہے اور ایک مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ مسلمان ہر صحابی سے محبت کرتا ہے ہر اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے اور یہی اصل اسلام یہی کامل ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں جینا اور مرنا عطا فرمائے آپ <تصفح> کی کالز بھی آ رہی ہیں اور ایس ایم ایس کی بھی یہاں پر بھرمار ہے ایک اسلامی بھائی لکھ رہے ہیں کہ مجھے کلام سنا دیں ہا جیوں کے بن رہے ہیں فل نبی یہ لکھنے والے نے اپنا نام ایڈریس نہیں لکھا ایک لکھ رہے ہیں اسلامی بہن تونسا شریف سے ہمیں یہ ناد شریف سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں کویت سے لکھ رہے ہیں عامر فیاض اطاری الحمدللہ ہمارے یہاں شب معاج ہے ارے واہ آپ کے یہاں بھی شب معراج ہے اور مدینہ شریف میں بھی شب مراج ہے کیا بات یاد دلائی آپ نے سبحان اللہ بہت مبارک ہو کو, کو شب مہراج کویت والوں کو اور آپ کو بالخصوص شب مہراج مبارک لکھتے ہیں کہ ہر طرف خوشی کا سما ہے سب مسلمانوں کو شب مراج مبارک ہو اسی نسبت سے کوئی کلام سنا دیں وہ سرور کشور رسالت انشاءاللہ ضرور اسے بھی شامل کریں گے ایک میسج ہے سلام نات اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ قصیدہ مراج کی کچھ اشار سنا دیں انشاءاللہ ایک میسج ہے بنت شبیر اتاریہ پنجاب چیچا وطنی لکھتی ہیں مجھے یہ قصیدہ معراج سنا دیں وہ سرور کشور رسالت بھائی آج تو یہ ضرور شامل کریں گے آج تو مدینے میں شب مہراج ہے انشاءاللہ اللہ آخر میں مگر ایک میسج ہے قصیدہ مہراج سنا دیں محمود اتاری کراچی سے چلے بھائی اس کی تو بہت زیادہ فرمائش ہو چکی ہے ایک میسج ہے بلال رضا ممبئی ہند سے لکھتے ہیں نعت سنا دیں حضور آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھوں انشاء اللہ ایک میسج ہے کویت سے ہے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے عامر بھائی لکھتے ہیں چلے بھائی آپ نے جواب تو دیا ہے آخر میں بتائیں گے درست ہے کہ نہیں اور بھی ناظرین کے لیے سوال چھوڑا ہے ہم نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مبارک کنیت کیا تھی بتائیے میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے بڑھیں گے ہمارے ناطخواں اسلامی بھائی کی طرف اور جو چند فرمائشیں ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی حضور ایک ایک شعر میں چاہوں گا کہ سب کی دلجوئی ہو جائے پورا کیجیے چمک تت سے پاتے ہیں سب پانے والے چم کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی, بھی, چمکانے, دل بھی, بھی چمکانے, چمکانے والے میں مجرم ہوا <سؤال> مجھے ساتھ جھن والے میرا دل بھچن کا دیکھ آنکھوں کا تارا نام محمد آنکھوں کا تارا نام موہم مد دل کا اجالا نام موہم نم آنکھوں کا تارا نام موہم دے دل کا اجالا نام موہم نم اپنے رضا دردا کے قربان جان جتنے سیکھا نام محمد دل کا اجالا نام محمد نم آخری عمر ہے کیا رونق سے دنیا سے ابری گئے کیا نیا دیکھوں اب تو بس اے کی دھن اب تو بس ایک ہی گی ہے کہ دینا دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن گئے حاجیوں کے بن رہے ہیں پھر آ گئی پھر نظر میں پھر گئے حج کے منا نبی تم بلا مدین دے سرکار توجہ فرمائے معراج ان شاء آج شامل کریں گے امید ہے حضرت امیر معاویہ کی منقمت بھی سنائیں گے ہمیں سب ان انشاءاللہ اللہ ان شاء تعالیٰ آپ کی کالز آپ کے ایس ایم ایس کیسے کرنے ہیں آپ کی سکرین پر اس کی تفصیلات لکھی ہیں اور نمبرز وغیرہ ہیں اور سوال بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی مبارک کو نیت کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بڑی کرامتیں بھی ہیں اور آپ ایک جلیل القدر صابت ہے مصروی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ نے آپ کی بڑی پیاری کرامت لکھی ہے کہ آپ رضی اللہ اترو ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے تو کسی نے آپ کو فجر کے لیے جگایا آپ اٹھے پوچھا کون کا شیطان ابلیس بلیس کا بدبخ تو مجھے فجر کے لیے جگا رہا ہے یہ تو نیک کام پر مدد ہوئی یہ تو نے کیوں کیا کہنے لگا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر آپ کی فجر اگر قضا ہو گئی تو آپ اتنا روئیں گے اتنی گریہ جاری کریں گے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالی اس فجر سے زیادہ ثوابطہ فرما دیں وہ فجر پڑھنے کے ثواب سے زیادہ ثواب آپ کما لیں گے مجھے اللہ کے بندے سے بک سے حسد کرتا ہوں میں ان سے اس لیے میں نے نہیں اس بات کو اچھا جانا کہ میں آپ کو زیادہ ثواب کما لے دوں اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا کہ آپ فجر ہی پڑھ لیں آپ کا یہ عالم تھا عبادتوں کا یہ عالم تھا گریہ اوزاری کا یہ عالم تھا کہ آپ کو شیطان فجر کے لیے اٹھانے کے لیے آ رہے آپ رضی اللہ اترنوں کی کیا شان ہے اور یہ ایک عجیب واقع ہے واقعی کہ ایسی مدد ہو رہی ہے اللہ کی اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ رضی اللہ اترنوں نے بارش کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی دعا فرمانا تھا کہ بارش جو تھی وہ چھما چھم نازل ہونے لگی یہ بھی کرامت ہے یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے وہ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر فرما کر وہ عطا کر دیتا ہے اس قسم کی کئی کرامتیں بزرگان دین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے لکھی ہیں کچھ کرامت کا بیان فرمائیں آپ رضی اللہ کے بارے میں سکا علیم کے فرامین تو ہم پہلے سنے تھے جن جی. سن چکے اس کے علاوہ بھی سکار ساتو و سلام نے آپ کے بارے میں اشاد فرمایا تھا یعنی دعا کی تھی اس طرح فرمایا تھا کہ معاویہ جس شخص سے لڑے گا معاویہ ہی اس کو پچھار دے گا واہ. اسی وجہ سے اسی حدیث پاک کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی شخص سے مغلوب نہیں ہوئے بلکہ ہمیشہ ہی اپنے مد مقابل پر غالب رہے کیونکہ سکار چھاتو سلام نے آپ ردی اللہ کے بارے میں دعا فرمائی تھی اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنگ میں کسی بھی شخص کے سامنے اپنے مد مقابل کے سامنے ہمیشہ مغلوبی رہا رہا کرتے تھے اس کے علاوہ ایک مرتبہ ایک اور کرامت بھی آتی ہے کہ مرتبہ ملک شام میں بالکل ہی بارش نہیں ہوئی اور شدید قہد کا دورہ پڑ گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز استفقا کے لیے میدان میں نکلے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے حضرت ابن الاسود ردی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان کو ممبر کے نیچے اپنے قدموں کے پاس بٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ اجزا وجل ہم تیرے حضور میں حضرت ابن الاسود کو سفارشی بنا کر لائے ہیں جن کو ہم اپنے سے نیک اور افضل سمجھتے ہیں پھر حضرت ابن الاسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ اور تمام حاضرین بھی اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارش کی دعا مانگنے لگے اسی دوران ایک زودار دار ابر اٹھا اور پھر موسار بارش ہونے لگی یہاں تک کہ ملک کے شام کی زمین سراب ہو کر کھیتی سے سر سب و شاداب ہو گئے اللہ حضرت. سبحان اللہ کیا بات ہے جو میرا آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جاتے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو رم جم بارش برسنے لگتی ہے ابھی ہم نے جو کلام سنا تھا ابتدا میں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے ہمارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا تھا بارش کے لیے تو اتنی بارش برسی اتنی برسی کہ آٹھ دن تک تقریباً برستی رہی اور پھر صابہ اکرام حاضر ہوئے یا رسول اللہ بارش رکوا دیجئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنے ارد گرد ایک جسے دائرہ بنایا اور مفو عرض کر رہا ہوں کہ ارشاد فرمایا حوالینا ولا والا آلینا کہ مدینہ کے اطراف میں بارش برسے اور ہمارے اوپر نہ برسے تو مدینہ جو بیچ میں جیسے مدینے پر بارش نہیں برس رہی تھی اطراف میں کھیتی باڑی پر اور دیگر زمینوں پہ بارش برس رہی تھی یہ حضور کی دعا کا یہ عالم ہے آپ کے غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل یہ شان عطا ہوئی جیسے آپ نے ابھی یہ کرامت سنی واقعہ سنا ہاتھ اٹھائی تو بارش ہو گئی کیا بات ہے کہ یہ لوگ حالات کا مقابلہ ایسے کیا کرتے تھے دعاوں سے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب میں حضوری سے اس کی طرف گڑ سے اس کی طرف توجہ سے اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پریشان ہو کر بھی مشکلات میں آ کر بھی تکلیفوں میں آ کر بھی رب کی بارگاہ میں شکوے شکایت سے باز نہیں آتے ہم تب بھی ناشکریاں بے صبریاں کر رہے ہوتے ہیں اور جو صبر کا ثواب ہو وہ بھی رائگاں کرتے ہیں اور جو تکلیف پر یوں سمجھیے کہ ایک آزمائش ایک امتحان ہم پر ہوتا ہے اس کے بجائے الٹا ہم شکوے شکایت کر کے اکثر ہو بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ کفر کی گھاٹیوں میں بھی معذ اللہ اپنے الفاظ کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس معذ اللہ وہ زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہوتے ایسی کئی مثالیں امیر علیہ سنت دعمت العالیہ نے اپنی کتاب کفری کلمات نے بھی لکھی ہیں کہ پریشانی کے وقت جو الفاظ بولے جاتے ہیں یا کسی کے انتقال کے وقت تو ایسے اوقات میں تو صبر کرنا چاہیے دعا کے ذریعے اپنی مدد کرنی چاہیے سہارا لینا چاہیے جیسے کہ ہمارے اسلاف لیا کرتے تھے ان کے یہاں بھی قہت ہوتے تھے ان کے یہاں بھی فاقے ہوتے تھے ان کے یہاں بھی یوں سمجھیے آتے تھے تعاون آتے تھے اور قسم قسم کے معاملات ہوتے تھے ایک دنیا ہے دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی اسٹریٹیجیز ان کے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ وہ کس طرح اپنی پریشانیوں کے وقت اپنی مشکلات کے وقت چاہے وہ سماجی مشکلات ہوں معاشی مشکلات ہوں معاشرتی مشکلات ہوں یا اپنی ذاتی مشکلات ہوں ان پر صبر کر کے اول ثواب کمانا اور ان کا حل کس طرح رب تبارک وطالعہ کی جناب میں حاضر ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعے اچھے امال کے ذریعے نمازوں کے ذریعے لیا کرتے تھے یہ ہمیں آج کرنا ہوگا آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پریشان ہے بیمار ہے یا ان کا کوئی بیمار ہے اور کوئی ٹینشن چل رہی ہے نوکری نہیں ہے بے ہے کاروبار میں مسائل ہیں کوئی حادث بن گیا ہے کوئی پرچی بھیج رہا ہے کوئی دشمن بن گیا ہے تو معذلہ جان پر بنی ہوئی ہے جان کے لالے ہیں تو کوئی کڈنپ کرنے کے در پہ ہے اور کسم کسم کی پریشانیاں ہیں لیکن انہیں ہینڈل کیسے کیا جائے انہیں کیسے مطلب ان سے نکلا جائے اس کا کیا طریقہ ہو اس کا طریقہ آنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بزرگوں کے پاس آنا اور یوں سمجھیے کہ صبر کرنا نماز سے مدد حاصل کرنا یہ سب ہمارے بزرگوں سے ملتا ہے اور افسوس ہے کہ آج کل ہم ان مشکلات کے وقت بھی جو تھوڑا جو ہمیں ثواب مل سکتا ہے وہ ثواب بھی ہم گنوا دیتے ہیں تو ہمیں ان معاملات سے سوچنا اور سیکھنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہترن نے دعا کر دی اللہ تبارک و تعالی نے ان بزرگوں کے صدقے میں مومنوں پر آسانی کر دی اور ملک کے شام کی جو کھیتیاں تھی وہ ہری ہو گئی سبحان اللہ یہ ہے ہمارے آقاوں کی شان ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین ہیں سلسلہ ہے اللہ والوں کی باتیں اور موضوع ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ ہترنو کی مبارک ذات ستودہ صفات آپ کی کچھ کالز ہم نے پہلے لی تھی کچھ مزید کال لیتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ حضور احمد رضا خان اباری سے اسلحہ اللہ علیہ بات کی باتیں بےحد اچھا لگتا ہے ماشاء مدنی پھول سننے کو ملتے ہیں اور اللہ کے اولیا کاملین رحمد المبین کے واقعات اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی مدنی پھول ماشاء اللہ عز و جل اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے جزاک اللہ خیرہ ہمیں اللہ حضرت عشا مولانا امام احمد رضا خان بریلوی اللہ رحمت الرحمان کا کلام سنا دیجئے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں رو رو کے سجانے والے و احسن الجزا. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام بہت پیارا ہے احمد رضا خان اور آپ نے احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ہی کلام کی فرمائش کی ہے تو ضرور انشاءاللہ اسے پورا کریں گے اگلی کال السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد ساجد اسلام اَتاری شاہدرہ لاہور پنجاب سے حضور میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ مجھے یہ منقبل جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی جناب محمد شیخ ممتاز قادری عرض کر رہا ہوں میں نے منقبت ہے بیٹ میرا بیٹ میرا اب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ہم نے ناظرین سے سوال بھی کیا تھا کہ حضرت امیر معویر رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے ہو سکتا ہے کچھ جوابات آئے ہوں ایک میسج ہے اسلامی بہن مرکز لولیا لاہور سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ معراج شریف کا کوئی کلام سنا دیجیے سلسلہ بہت اچھا ہے پلیز پلیز ان شہ ضرور سنائ میسج ہے, آپ کی کنیت اب, ابو عبد الرحمن ہے یہ لکھنے والے ہیں بنت غلام سرور فرام عرب شریف ایک اور میسج ہے بدین سے آپ کی کنیت ابو عبدالرحمان ہے ماشاءاللہ ایک اور میسج ہے بلال رضا ہند سے لکھتے ہیں اشفاق بھائی آپ خود ایک کلام سنا دیں جو آپ ماہ رضا میں پڑھا کرتے تھے رضا رضا جلوائے نور ہے سراپا رضا کا ہے انشاء اللہ کوشش کریں گے ایک اور میسج ہے آپ کی کنیت ہے ابو جافر صادق بنتے فاروق اتاری گلبرگ کراچی چلے بھائی کنیت دو ہو گئی ہیں ابو جافر اور ابو عبد الرحمن دیکھیں کس کی صحیح ہوتی ہے ایک اور میسج ہے آپ کی کنیت ابن سفیان ہے محمد ارشاد پاک آرمی پی ایم ایبتاباد چلے تیسری کنیت بھی آ گئی ہے ابن ابو سفیان ایک اور میسج ہے اضرت سعید المیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو سفیان ہے اسلامی بہن ایک اور میسج ہے سلام آپ کی کنیت ابو حامد ہے اسلامی بہن نے میسج کیا ہے تو بھائی کنیت تو کئی آ گئی ابو حامد ابو عبد الرحمن ابو جعفر صادق اور ابن سفیان اور ایک نے کہا کہ ابو سفیان جو کہ ان کے والد کا نام تھا تو والد کا نام کنیت تو نہیں ہوتا ہے باہر دیکھتے ہیں کس کا جواب درست ہے انشاءاللہ آخر میں ہمارے اسلامی بھائی سے پوچھیں گے کہ کنیت کا جواب کس کا درست ہے ہمارے پاس ناتوں کی کئی فرمائشیں ہیں میں چاہوں گا حضور جانے والے نہیں آنے والے احمد رضا خان نے جو فرمائش کی ہے اسے ضرور پورا کیا جائے اور سب سے پہلے کیا جائے یہ <تصفح> کوئی اسلام آباد کے بیٹے ہیں لڑکے ہیں کوئی جی سج آخیر سی وا jane wa اتریا جانی با رے یار کے جانی بھی کئی کلاموں کی فرمائش ہے میں چاہوں گا کہ آپ انہیں بھی پورا کریں ہمارے ایک نازر نے ہم سے کہا تھا کہ وہ سنا دیں کون سا کلام ہے ابھی جو رضا رضا رضا رضا آپ پڑھ دیں نا رضا رضا وہ کلام ہم پڑھتے تھے مائع سفر میں اعلیٰ حضرت کی منقبت کے طور پر وہ پڑھتے ہیں آپ میرے ساتھ دیجئے گا رضا رضا اے میرے رضا رضا رضا اے میرے رضا جلو نور ہے کس طرح پا رضا کا ہے <sniffracindic> تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے وادی رضا کی کو گیم رضا کا ہے وادی رضا کی کو گالا رضا کا ہے سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے رضا رضا اے میرے انشاء اللہ نہ صرف سفر میں بلکہ سارا ہی سال ساری زندگی ہم اپنے محسن آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ ان کے پیارے غلاموں اور ان کے پیارے, پیارے صحابیوں کا ذکر خیر بھی کرتے رہیں گے اولیاء کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور امام احمد رضا کا ذکر بھی کرتے رہیں گے اور اس اتار پیا کا ذکر بھی ان کی یاد اور ان کے چرچے کو بھی نہیں بھولیں گے کہ جنہوں نے ہمیں دامن رضا سے ملا دیا مجھے یاد آ رہا ہے فرمائش کی تھی پیر میرا پیر میرا باپا کی یہ منقبت ہے اسے ایک شعر یہ بھی سنا دیں اور اتاری ہوں اتاری یہ بھی فرمائش کی ہے کسی ہمارے بھائی نے تو یہ بھی پوری فرما۔ تیر میرا تیر میرا تیر میرا پیر تیرا کرم ہے ساتے باری اتاری تیرا کرم ہے ساتے باری اتاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری پیاری پیاری اتاری ہو ساری میں بیویکم دونگ نا بُر سور مرشد تیری آنکھوں سے نئے بھی مک کم دونگنا بھر سور شیر آ سے گرم وا دیباری تاری پاپا دے دوے ہراری پاپا دے دوے ہراری مرچ دے دوے تراری ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی مبارک ذات کے حوالے سے آپ کی شان مبارک کے حوالے سے چونکہ پچھلے ہی دنوں آپ کا مبارک عرس بھی گزرا ہے اور ایک روایت کے مطابق چار رجب اور ایک روایت کے مطابق بائیس رجب المرجب آپ کا عرس شریف ہے وسال مبارک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اہل بیت سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور آپ اپنی مجلس میں اہل بیت کے ذکر خیر کو سنا کرتے تھے اور لوگوں سے یا ایسے شاعروں سے یا کلام پڑھنے والوں سے یہ بھی حکم فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی کوئی منقبت سناؤ شان سناؤ یہ بھی بڑی بات ہے اور یہ الحمدللہ مسلمانوں میں رائج اور شائع کام ہے اور یہ بزرگوں سے چلا رہا ہے اسی طرح اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ بھی بہت اچھا تھا اور آپ رضی اللہ امام حسن ندی اللہ اترنؤ کو وظیفہ بھجوایا کرتے تھے تو بہت ہی عمدہ انداز میں اور بہترین انداز میں ایک مرتبہ آپ نے چار لاکھ کا وظیفہ بھجوایا چار لاکھ درہم آپ نے بھجوائے اور اس طرح کہ ہم وہ تحفہ کسی کو بھجوا رہے ہیں جو ہم نے کسی کو بھی آج تک نہیں بھجوایا ہے یا یوں فرمایا کہ کسی نے کسی کو نہیں بھجوایا ہے ایسا تحفہ میں بھجوا رہا ہوں اور حضرت امام حسن ندی اللہ اترنو بھی آپ کی تعریف فرمایا کرتے اور واپسی میں آپ سلام بھجوایا کرتے وظیفہ آپ جب لیتے تو اسے قبول بھی فرماتے جب آپ بھجواتے تو اسے قبول فرماتے اور ان کو سلام سے لوٹاتے جو وظیفہ بھجوانے والے ہوتے کہ حضرت امیر معاویہ کو سلام کہنا اور اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں کہ جو امام حسن رضی اللہ اللہنو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہنوں کے ایک بہترین ریلیشن شپ کو بیان کرنے کے لیے ہیں مختصر یہ ہے کہ آپ رضی اللہ اور امام حسن ندی اللہ عنہوں کے درمیان ایک اچھا یارانہ تھا اور ایک بہت ہی بہترین معاملہ تھا اور جیسے کہ مسلمانوں کے درمیان آپسی محبت و مودت ہے اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا کہ دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی بیر بوکس کا معاملہ ہو لیکن ان کا معاملہ کچھ زیادہ اسپیشل تھا کچھ اور زیادہ اچھا تھا اور ایسا تھا کہ مالی طور پر اور دیگر احسن انداز کو اختیار کرنے کے طور پر اہل بیت کے ساتھ اور اہل بیت کہ یہ بڑے روسا سردار حضرت امام حسن رضی اللہ اور دیگر اپنے امیر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سے بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے سے یہ بشارت عزمہ بھی عطا فرما دی تھی کہ آپ بادشاہ اسلام بنیں گے آپ بادشاہ بنیں گے تو آپ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ماویہ جب تم بادشاہ بنو تو عدل و انصاف کرنا اور اس طرح کے دیگر فرامین اور ایک تربیت کے معاملات فرمائے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے تب سے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا کیونکہ حضور کی جو زبان ہے وہ کن کی کنجی ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی عطا سے غیبوں پر خبردار ہیں اور پہلے سے آپ نے بتا دیا کہ اے معاویہ جب تم بادشاہ بنو تو ایسے کرنا ایسے کرنا اور اپنے ایک صحابی کی تربیت فرمائی اور وہ صحابی بھی کیسا کہ انہوں نے بھی حضور کے فرمان کے بعد اس بات کو یقین کر لیا کہ میں بادشاہ بنوں گا میں اسلام کی اے, یو کہ خدمت کے لیے چنا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تربیت کر رہے ہوں جس کو بادشاہت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوں اور جس کی ساتھ میں عدل و انصاف اور دیگر اچھے اوصاف کو سکھانے کی تربیت فرما رہے ہوں اس شخص کی کیا شان ہوگی سبحان اللہ آپ کیا فرما رہے تھے جاری ہے جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیان نے اپنے اس پیارے صحابی کی شان بیان فرمائے تو ان کی شان تو عرفہ والا ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم سے ان کے بارے میں روایت موجود ہیں صحابہ کرام کی ان کے بارے میں روایت موجود ہیں عام حسن رضی اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اسی طرح علماء اللہ اور امیر اللہ اللہ کی روایات جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرم میں رہنے والے ایک صحابی تھے بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کم و بیش ایک سو تریسٹھ احادی سمروی جن میں سے چار امام بخاری اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کی اچھا اور ان میں سے چار صرف وہ ہیں کہ جو صرف امام بخاری نے روایت کی اور پانچ وہ ہیں کہ جو صرف امام مسلم نے روایت کی او اور بقیہ امام احمد بہی کی اور باقی دیگر حدیث میں آپ کی روایت روایت نقل کی اور ان کی شان علماء محدود کے ہاں کیسی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر کسی راوی کے بارے میں اس کے فصق کے بارے میں تھوڑا سا بھی شبہ ہو تو اس سے دی روایت دی نہیں لیتے دی دی دی تو ان دونوں کا ان سے روایت لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی پرہیزدار اور عادل صاحب واہ واہ تو دی یہ ان سے روایت کرنا ان سے ایک بڑی پیاری روایت میں پڑھ رہا تھا جو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے اور وہ ہے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا آپس میں ایک تعلق تھا جی بہت, بہت آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان اور ہونٹ چونتے واہ سبحان قدر پیاری سبحان روایت ہے اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو پھر کیوں ان کو نظرانے پیش کریں اور انہوں نے عزت ہو عزت احترام کیا اور امیر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ یہ فرمایا کرتے فرمایا کہ ایسی زبان اور ہونٹ جسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی <تصفيق> علیہ وسلم چومے اس کو آگ نہیں چھو سکتا تو یہ ان سے روایات بھی نقل ہے تو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا علماء اور محدثین کے ہاں بھی ایک, ایک بڑا مقامات ہے مقام ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمارے ناطخوا اسلامی بھائی نے بہت پیاری گفتگو کو فرمائی نہ صرف ہمارے مدری چینل کے ناطخواں صرف ناپقہ ہوتا ہے مبلغ بھی ہوتا ہے الحمدللہ اور یہ تو مدنی بھی ہیں بہت اچھے انداز میں ایک نمایاں پہلو بیان کیا کہ محدسین کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں کا کیا مقام ہے واہ بہت نئی بات اور زبردست بات ہمیں پتہ چلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان پر گفتگو ہوئی آج اور آپ رضی اللہ عنہ کی کچھ ذات پاک سے ہم نے روشنی پانے کی کوشش کی آپ کی پیدائش مورخین نے لکھا کہ ظہور نبوت سے 8 سال قبل آپ کی ولادت ہے آپ رضی اللہ تقریباً وفات شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے ہم نے سنا جیسے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو عبادت سے بھی شوق تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے بارے میں سکا ساتو سلام کے فرامین میں ملتے ہیں اس کے باوجود آپ ردی اللہ تعالیٰ کے اندر خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ یہ موجود تھا خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کاش میں ایک ادنا سا ایک آدمی ہوتا تاکہ میں دنیاوی آزمائش جو میں پڑا اس میں نہ پڑتا یہ آپ کے خوف خدا, خدا, خدا کا مقام تھا اور عشق کے مصطفیٰ کا مقام یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فراہن ایک چادر ایک تہبن اور کچھ مئ مبارک اور ناخن شریف تراشے میں موجود تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ ان تمام چیزوں کو میرے کفن میں شامل کر دیا اور مئ مبارک اور ناخن شریف کو میری آنکھوں میں رکھ کر مجھے ارحم الرحمین کے ثبوت گیا چنانچہ لوگوں نے آپ کی اس وصیت پر عمل کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صاحب و سلام کی مبارک چیزوں کے ساتھ جو جی وہ دفن فرمایا کیا بات ہے اتنے بڑے جرد و قدر صحابی سے ہی مقدس تبرکات کا بھی ثبوت مل رہا ہے انہوں نے اپنے ساتھ اسے قبر میں لے جانا پسند کیا سبحان اللہ مزید آپ کی وفات شریف آپ کی وفات شریف جو ہے وہ ایک لکوا بیماری میں مبتلا ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہجری کے اندر آپ نے وفات فرمائی اور آپ ردی اللہ تعالیٰ کی کفن دفن کا انتظام دہات بن کیس نے کیا اور اسی نے آپ کی نماز بھی پڑھائی بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرت امیر ماوی رضی اللہ اترنو ساٹھ سین ہجری کو آپ نے وفات فرمایا کوفہ میں اور آپ ردی اللہ اترن نے تقریبا اٹھہتر سال کی عمر مبارک بائی اور بہترین عمر جس میں تقریباً چالیس سال تک آپ نے مسلمانوں کی خدمت کی اور اسلام کے لیے بڑے بڑے کام سر انجام دیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کچھ کالر بھی ہیں کچھ کالز لیتے ہیں پھر سلسلے کے اختتام کی طرف بڑھیں گے کچھ فرمائشیں بھی ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ ہترن کی کنیت کیا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ کوشچن ہے جس کے جوابات متواتر میرے پاس پہنچ رہے ہیں میں ان مزید جوابات کو پڑھوں گا ہمارے ویورز کے پھر اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں گے کہ کیا درست جواب ہے کنیت کیا ہے وہ بتائیں گے اگلے ہفتے کا ٹاپک بتائیں گے اور کل بڑی رات ہے کیسے منانی ہے اس پر بھی کچھ بات ہونی چاہیے کچھ کال سنا دیجیے جی محمد شعیب اور لیبیا سے بات کر رہا ہوں جی اللہ حضرت کا کلام ہے ذرے کے تیری کی اگلی کال میں آج سے قادری کے پاس تارا سعید اتارا جی اگلی کال مدری چینل کے ناظرین اور ہمارے یہاں کے ویورز آپ نے سلسلہ دیکھا آج کا حضرت امیر رضی اللہ اللہوں کے حوالے سے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ کی کنیت کیا ہے یہ سوال تھا اور ہمیں بنتے گلاب ہیں کوہی والا سے انہوں نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے ایک اور میسج ہے فتح محمد اتاری نے لکھا ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے ایک نے لکھا ہے ابو یزید ہے ایک نے لکھا ہے یو کے سے کین یو پلیز ریڈ مدینہ کا سفر ہے اور میں نم دیدا نم دیدا ارسلان یو کے سے ان کی فرمائش ہے ایک اور میسج ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے میرا نام سید ندیم اتاری ہے ویلکم ایک میسج ہے سلسلہ اللہ والوں کی باتیں بہت اچھا ہے کلام کی فرمائش کر رہا ہوں جب حسن تھا ان کا جلوانما ام الخیر کویت سے یہ لکھ رہی ہیں ایک میسج ہے آپ کی کنیت ابو محمد ہے نصیر اتاری سیال کوٹ سے ایک میسج آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے آسم فرام سرگودا ایک میسج ہے سردار آباد سے فیاض بھائی لکھ رہے ہیں آپ کی کنیت ابو جعفر ایک میسج ہے آپ کی کنیت ابو عبد الرحمان ہے یہ لکھنے والے ہیں لیبیا سے محمد شعیب ایک میسیج ہے آپ کی کنیت ابو جعفر ہے قطر سے حیدر راجا یہ لکھ رہے ہیں وہ کنیت پر بہت ساری کنیتیں ہیں اور آپ کی جو مشہور کنیت ہو سکتا ہے کُنیتیں دیگر بھی ہوں لیکن مشہور نہ ہوں تو جو مشہور کنیت ہے وہ کیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رضی اللہ عنہ کی مشہور کنین جو ہے وہ ابو عبد الرحمان ہے ابو عبد الرحمان ابو عبدالرحمان والے جو جواب ہیں وہ درست ہے اور دیگر کو ہم غلط نہیں کہیں گے ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کہیں پڑھا ہو اور کہیں ان کی بھی سورس آف انفارمیشن ہو لہٰذا مشہور جو کنیت ہے وہ ابو عبد الرحمان ہے تو جنہوں نے درست جواب دیا ابو عبدالرحمٰن ان کو مبارک ہو اور ہمارے پاس کلاموں کی فرمائش ہے میں چاہوں گا کہ ایک شیر مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ اور آخر میں قصیدہ میراج مدینہ کا سفر, بزنفر بزنفر اور بزنفر بزنفر بزنفر کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ مدینہ کا سفر ہے <بزنفر مدنی بزنفر مدنی> جدید ڈرجیدہ کسی کی دو شیر وہ سرورے کشور سالت کشور رسالت جو بہت پر الحمد للہ ہوئے تھے کشورے سالت گئے کشورے جو پرگل ہوئے تھے نیال سرب کے مہمان کے نیت دورہ بنا رہے تھے نیے رتم سجیے رجا دلا ہو گیا ربی رجا سے مل گی ساجو کے رابطے تھے ہمیں بھی کل مقل ہچا سے رنت کے بابے آمین سبحان اللہ آج کئی ممالک میں شب معراج ہے اور کل انشاءاللہ اللہ پاک و ہند میں شب مراج ہوگی جس میں ج... یہ وہ رات منائیں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و نے اپنا دیدار کروایا تھا اور وہ کیا گھڑیاں تھیں وہ کیا سہتے تھی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا بڑے محمد کری ہوں احمد قریب آ سرور مجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تو جو عاشقان رسول ہیں وہ ان مزوں کو دوبالا کرتے ہیں اور اس رات کو مناتے ہیں کل کی رات انشاء شاء اللہ مدنی چینل پر بھی بہاریں ہوں گی دھوم دھام ہوگی اور نہ صرف دھومیں ہوں گی بلکہ امیر اللہ سنت دامت برکاتم العالیہ کی صحبتیں بھی ہوں گی اور آپ کے مدنی مذاکرے کے جام بھر بھر کے پلائے جائیں گے کل اثر کے بعد سے مناجات افطار سے ہی برائے راست سلسلوں کا آغاز ہو جائے گا اور ان شاء اللہ رات گئے تک مدنی مذاکرہ نگران شعرا کا بیان اور اجتماع ذکر و نات اور بالخصوص فسائد مراج وغیرہ کا سلسلہ رہے گا مدنی چینل کے ساتھ رہیے اور اس بہترین انداز سے کل کی رات کو گزاریے کہ یادگار رات ہو نماز کا تحفہ شب مراج کو ملا تھا تو اسی لیے اس نماز کو مضبوطی سے تھام لیجئے نماز مومن کی معراج ہے اس لیے مومن کو اپنی معراج چھوڑنی نہیں چاہیے نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ میں پانچ وقت کی نماز زندگی بھر باجمات ادا کرتا رہوں گا آپ نے سلسلہ دیکھا اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ان شاء آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اور ہمارا موضوع ہوگا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ردی اللہ کی مبارک شان اب آپ دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ انگلش میں دعوت اسلامی کی مدنی نیوز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم